افرۃ یا نبی, نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپ رحمت صلی اللہ تعدہ علیہ و وسلم کا فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم دوسرا رمضان المبارک کا دن شروع ہو چکا یعنی شب آ چکی ہے تاریخ دوسری لگ گئی ہے پاکستان میں سن چودہ سو سنی چودہ سو اڑتیس سنی ہجری کارا مضان مبارک کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں اور الحمد کئیوں نے تراوی ادا کر لی ہے اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو بھی تراوی میں مشغول ہوں گے اور تراوی کے بعد ظاہر ہے کہ الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رات کو علم دین کی بہت ہی زبردست محفل سجتی ہے جس میں زمانے کے زبردست بزرگ امیر اہل سنت ان کی خدمت میں جو سوال پیش کیے جاتے ہیں تو یہ جواب عطا فرماتے ہیں اور امام اعظم کا رنگ یوں بھی جھلکتا ہے کہ ان کے سامنے الحمدللہ ایک تعداد ہوتی ہے بلکہ مفتیان کے رام سے بھی رابطے ہوتے ہیں اور دعل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور یوں جو ہے امت کو ایک محتاط مستند بیانیہ مختلف موضوعات پر ملتا چلا جاتا ہے جہاں تک رمضان مبارک کی بات ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا روزوں کا نہیں رمضان کے مہینے کا ذکر اور شریف میں ایک مرتبہ آیا ہے جی ہاں تقوے کا ذکر اللہ تبارک مطالعہ نے کئی مرتبہ قرآن میں کیا ہے نماز کا ذکر قرآن میں ہوا ہے زکاط کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں ہوا ہے دیگر یعنی اذکار جو ہیں دیگر چیزوں کے ذکر کئی مرتبہ ہوئے ہیں رمضان کے مہینے کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ایک مرتبہ کیا گیا ہے اور یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے نا کیسی اہمیت تو یہ دیکھنا کتنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ جو ذکر مبارک ہوا ہے رمضان شریف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں یہ کس انداز اور کیسا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے یہ تو میرے پاس ہے اس وقت سروت الجنان شریف کیونکہ اس میں بہت پیارے مدنی پھول بھی ہیں تو ہم نے یہ بھی دل کے کانوں سے سننے اس لیے میں نے یہ چنا ہے آج رحم شہر فما فم شہید شاہ ر وما کان امر بن اولاد تم این ایاد الله بک یوسرا ولا یورکم السرا ولی تلع کم ولا الم تشکرون ترجمہ ای کنز المان اچھا ترجمہ اور آگے کے مدنی پھول بیان کرنے سے پہلے ایک بہت اہم مدنی پھول آپ سے شیئر کرنا ہے تو تاکہ لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کو امپروو کیا جا سکے دیکھیے جب کوئی اصطلاح ہوتی ہے نا لفظ ہوتا ہے تو اس کو جب بیان کرتے ہیں تو ذہن میں ایک کچھ تصورات آتے ہیں اور مختلف لوگوں کے تصورات مختلف ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کو دیکھتے ہو ایک چہرہ دیکھیں گے تو میں وہ چہرہ دیکھوں گا میرے ذہن میں آئے گا والد صاحب کوئی اور دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے بھائی صاحب چہرہ وہی ہے بھائی صاحب کوئی دیکھیں گے اوہ بیٹے جانے کوئی اور دیکھے گا اس کو تو کچھ اور کہے گا کوئی اور دیکھے گا تو کچھ اور کہے گا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تصور ذہن میں آتا ہے بازو چند تصور ذہن میں آتے ہیں اچھا ان تصورات میں سے کچھ تصور غالب ہوتے ہیں بہت زیادہ غالبہ ہوتا ہے ذہن کے اوپر اور جو چیز لاشعوری طور پر ذہن پر غالب ہوگی نا تو میرا جو جھکاؤ اور میلان ہوگا میرا جو ایپٹیچیوڈ ہوگا میرے عمل کا میرے ایکشنز کا اس کے ساتھ میرے بیہیویئر کا تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسے جو میرا غالب ایٹیچیوڈ ہے جو مجھ پر جس کا زیادہ شدت ہے جس کی تو اب رمضان کا جو لفظ ہے رمضان المبارک کا لفظ سن کر مختلف ذہن کے لوگوں میں مختلف قسم کے تصورات پیدا ہو سکتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف غالب تصورات ہو سکتے ہیں کسی پر کیا کسی پر کیا کوئی اسلامی بہن کے ذہن میں رمضان کا ذہن میں آئے تو شاید ان کو جب رمضان کا لفظ سنے تو اور بہت ساری چیزیں گھومنے کے ساتھ ساتھ افطاری اور سحری کی تیاری اور صبح سے لے کر جو مطلب دوپہر سے لے کر جو مغرب تک کا جو سارا کام ہے ٹینشن ہے وہ ابو جان کو یہ پسند امی جان کو یہ پسند ہے یا اللہ شور صاحب کی خدمت میں یہ حاضر کرنا ہے بچہ فلانا چھوٹو یہ نہیں کھاتا موٹو کو یہ پسند نہیں ہے تو یہ سارا گھومنا شروع ہو جائے گا تو اب کوئی اور ایسے صاحب ہوں گے کہ ان کو وہ ہوں گے چٹو، مسٹر چٹورو تو رمضان کا سن کر ان کو جو طرح طرح کی ڈشیں بنتی ہیں تو وہ زیادہ غالب گھومیں گے ہمیں وہ تصور اپنے ذہن پر غالب کرنا ہے اس طرف اپنے دماغ کو لے کر جانا ہے کہ رمضان مبارک کا تذکرہ جس طرح قرآن شریف میں ہوا ہے ہم نے دیکھنا ہے اور ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ کر وہ والا تصور اگر اپنے ذہن پر ہم غالب کرنے کی کوشش کریں گے جی ہاں اپنے ذہن یہ کوشش کرنے سے ذہن پر اگر کوئی غلط چیز غالب ہے تو وہ اس کے تدارک کو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اچھی چیز غالب ہو جاتی ہے اگر انسان کوشش کرے تو اور اگر سہل پسندی کرے سستی کرے تو سستی کرنے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا تو چلیے ترجمہ اب سنیے گا دیکھیں رمضان کے مہینے کے متعلق ترجمہ کنزل ایمان بھی ہے اس میں اور ترجمہ کنزل عرفان بھی ہے رمضان کا مہینہ اب رب کریم نے کیا فرمایا ہے ترجمہ جس میں قرآن اترا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں رمضان کا مہینہ اس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں اتنی ساری صفات بیان کرنے کے بعد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 مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں صراط الجنان میں تفسیر میں اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے یعنی رمضان کا جب تذکرہ ہوا تو آگے کس کا تذکرہ ہوا ہے رمضان وہ مہینہ جی مفو مرض کر رہا ہوں وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا فرماتے ہیں اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں دو اہم ترین فضیلتیں ہیں پہلی یہ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں نمبر ایک رمضان وہ ہے کہ جس کی شرافت شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا دوسرا معنی فرماتے ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی اور تیسرا مطلب یہ بتاتے ہیں مکمل قرآن کریم رمضان المبارکی شب قدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا یہ بیت العزت جو ہے وہ آسمان میں ایک مقام ہے یہاں جو ہے وہ یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق اللہ تعالی کو جتنا منظور ہوا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام لاتے رہے اور نزول قرآن تیئس سال کے عرصے میں پورا ہوا تو یہاں مجھے جو آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک اور قرآن شریف کا کتنا گہرا ریلیشن شپ ہے کتنا زیادہ لنک ہے اس کا اور ہمیں کتنا زیادہ اس تصور کو جمانا ہے اپنے ذہن میں کہ رمضان المبارک کا تذکرہ سنیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ تصور بھی ذہن میں آئے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے اور جس مہینے میں قرآن اترے اور بلکہ آگے مفتی ہیں رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا میں چاروں مفتی صاحب کے الفاظ ہی آپ کو بیان کروں اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف ہوتا ہے یعنی وہ قیامت تک فضیلت والا لفظ شرف والا جو وہ وقت ہو جاتا ہے تو یعنی رمضان المبارک کا اور قرآن کا اتنا زیادہ گہرا رشتہ ہے نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا بہت ہی زیادہ معمول تھا ویسے تو سارا سال ہی تلاوت قرآن پہ آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف میں شامل تھی معمول کے ساتھ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے مگر رمضان المبارک میں تو اور زیادہ جو تلاوت تھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ہر سال جبریل امین ہر رات رمضان کی ہر رات جبریل امین علیہ صلاح وسلم تشریف لاتے اور جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہوا ہوتا وہ اس کا دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی علی میں سناتے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے عبداللہ بن مسعید رضی اللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے ساتھ بھی ہر سال دور فرمایا کرتے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ نے پردہ فرمایا دو دفعہ دور فرمایا رمضان مبارک میں اس سال کے رمضان میں تو ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کہ رمضان المبارک کی پوری رات میں نماز میں تلاوت کرتے کرتے کرتے آپ نے پوری رات گزار دی اتنی کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے تو ہمیں اپنے معمولات میں تلاوت قرآن کو رمضان المبارک میں خصوصی جگہ دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سارا سال ہی ایسا اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے ایسا جذبل بنانا چاہیے کہ اس میں لازمن تلاوت قرآن کا وقت ایلوکیٹ کرنے آن طور پر اگر ہم وقت ایلوکیٹ نہیں کریں گے تو وقت ایلوکیٹ نہ کرنے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وقت مقرر نہیں ہے تو شیطان یا تو ٹال دے گا تلوا دے گا کیسا اچھا بھی کر لیتے ہیں پروکاسٹینیشن ہو جائے گی ابھی کر لیتے ہیں ابھی کر لوں گا, کر لوں گا، یا ذہن کی توجہ طرف نہیں جائے جو اور کوئی کام بندھا ہوگا اس طرف تلی جائے گی یا جو وقت کا دھارا جدھر لے کر جا رہا ہوں گے معمول کے ساتھ جو چیز سامنے آئی اسی میں لگ گئے وقت مقرر کر لینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں وقت تو میرا تلاوت ہے فرآن کا وقت ہے تو اس میں جیسے ہی وہ وقت آئے گا تو کچھ نہ کچھ تلاوت کی سعادت نصیب ہو جائے گی ذوق بڑھانے کے لیے کچھ روایتیں سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو سعید اللہ انس اور ابھی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں صاحب کرام رضوان میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں فرمایا قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں کسی تیاری ہے دل بڑھانے والی یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں یہ میں جنت میں لے جانے والے اعمال سے آپ کو روایت سنا رہا ہوں اور حضرت وہ الماما رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ, عز وجل نے, اللہ عز وجل نے بندے کو دو رکتیں ادا کرنے سے افضل کسی شے کا اذن نہیں دیا اور بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس پر رحمتیں نچھاور ہوتی رہتی ہیں اور یہ حصہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے بندے قرآن کی مثل کسی اور چیز سے اللہ تعالیٰ کا کی قربت نہیں پاتے <سلام> یہ سرکار علیہ صلاۃسلام فرما رہے ہیں کہ بندے قرآن کی مثل کسی اور چیز سے اللہ از وجل کی قربت نہیں پاتے ایک اور حدیث ہے سید افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ عز وجل کی طرف قرآن سے افضل کسی عمل کے ساتھ نہیں لوٹو گے تو ہمیں زہر یہ اتنا فضیلت والا اتنا رغبت دلانے والا عمل ہے اتنی اس کی پیاری پیاری برکتیں ہیں تو ضرور معمولات میں شامل کرنا چاہیے حضرت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیدار الہی ہوا خواب میں تو عرض کیا کہ یعنی تیری قربت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا ذریعہ ہے تو فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن مفہوم عرض کر رہا ہوں تو عرض کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے تو فرمایا گیا کہ سمجھ کر ہو یا چاہے بغیر سمجھے یعنی سمجھ علما اور جو ہیں وہ تو اپنی اپنی جو عورفا ہیں اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالی نے جو انہیں معرفت عطا کی ہے اس کے مطابق تو جو سمجھیں گے ہم جیسے انشاء اللہ اعزب وجل تلاوت قرآن کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف بھی سنائی انشاءاللہ شاء اللہ اعزب فضل کرم کی بارش میں ان کے صدقے ہم پر بھی کچھ نہ کچھ چیٹیں پڑ ہی جائیں گے تو یہ اس لیے میں نے آخر میں لازمن یہ جو مدنی پھول ہے وہ یوں بیان کیا کہ بعض نادان جو ہیں وہ اس طرح کے کلمات بھی کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو یہ ہو گیا وہ مطلب جدیدیت کا کچھ ایسا غلبہ ہوتا ہے ان پر کہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو یہ ہو گیا قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن بس پڑھتے ہی رہتے ہیں اور یوں کرتے ہیں تو وہ ایسی جدیدیت یہ مطلب منہ پہ ہی مار دیں یہی کہوں گا میں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ تو چاہیے بے شک چاہیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے لیکن وہ اصل میں اس کا مطلب یہ نکل جائے لوگ بےچارے یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے اور وہ اس انداز سے بیان کریں کہ جو اگر مثال کے طور پر میں سمجھ کر نہیں پڑھ پا رہا یا میری اتنی عقل نہیں ہے یا مجھے کوئی پڑھانے والا مل نہیں رہا مجھے کوئی اس طرح کے صحیح استاد مل نہیں رہے میں تلاوت قرآن سے بھی جاؤں تو یہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے تلاوت قرآن کی بھی برکتیں ہیں اور معرفت قرآن سمجھنے اور قرآن کو سمجھنا اس پر کام کرنا مستند ذرائع کے ساتھ شریعت متحرہ کی روشنی میں یہ بھی بہت برکت اور فضیلت والی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں الرحمِ قرآن اويین کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کھل خل كھلكھلاتے پھولوں کی خوشبو سے مہکانے کے لیے محمود بھائی کیا سنائیں گے اور کیسے سنائیں گے کون سی طرز میں سنائیں گے الحمد اللہ جی ایک کلام ہے بہت پیارا کلام لگتا ہے مجھے اور آتے ہوئے مغرب کے وقت سے ذہن میں چل رہا, چل رہا, چل رہا ہے رہا تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی کلام نکالے وہی پیش پڑھوں اللہ عن اللہ نگرانی شروع کیا مطلب ماشاء اللہ نیچے اللہ مبارک و مولانا محمد لکھا السلام علیکم صاحب کیسے چلے نا شریف ہوگی جی بالکل بیٹھ کر پڑھیں نیچے اللہ اللہ سبحان اللہ کیا سنائیں گے محمود بھائی چلے حبیظ مدینہ شریف آ رہے ہیں تھوڑا ٹائم ہوا صبح صبح اچھا مدینہ شریف میں تھے اچھا ماشاء اللہ ماشاء پھر تو اپنی کیفیت میں پڑے مقدی آلی گیا سولہ وسلام علی کا کا رسول اللہ ہم کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسل پہ اپنی جبی the well. کرتا ایک قیتیت دل نشی رہ گئی اللہ و شرف اور تعظم بہت سے لوگ جاتے ہیں لاکھوں لاکھ کو سے عادت نصیب ہوتی ہے لیکن کیفیت یہ سب واقعی آ کر کے ہے وہاں جا کر کیفیت وہاں رہ کر کیفیت واپسی پر کیفیت تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ اُنہیں کیا ہے تو ماشاء اس میں اتنی خوبصورت بات کی کہ یہ جو کیفیت بن جاتی ہے نا کہ مدینہ یاد آتا ہے اس کے شام و سحر یاد آ جاتے ہیں اس کے دور و دیوار یاد آتے ہیں وہاں کی شہری افطار یاد آتی ہے یقیناً جانے والوں کی بھی ایک تعداد ابھی ہے لیکن آنے والے بھی تو آئے ہیں نا تو یہ کیفیت جو ہے نا یہ سرکار کی عطا ہے جس سے نصیب کر دے یعنی کہ جس کو چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے یاد آتے ہم کو شام و سحر و وہ وہ کرتے دل شی ری دلوئی ر گیا جا کوئی رہ گئی کم اسی دل پہ اپنی اے اللہ درود و سلام وہاں کا درود و سلام اللہ لاہج اللہ اللہ سجو تو اللہ اللہ کگ گو پے توام اللہ اللہ کگ گو پے تباہ گسلا نور رہتا ہے شام و شامو ہے نور رہتا ہے شام و ہے وہ پھلک رہ گیا وہ پوس من منام اور پوری ہوئی گل تم من منام گن یہ تم من پل بی رہ جب جب دلوقتي جب جب دلوقتي مرد دلوقتي مرد میں آپ کو زیارت مدینہ منورہ مکہ مکارمہ عمرہ شریف وغیرہ بھی رمضان شریف کا عمرہ ان سب کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ چھوڑنے پر مکہ چھوڑنے پر آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں چھو رایا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے واقعی امل سنت ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا ہوں ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے یعنی بندہ جب عاشق جب مدینے پہنچتا ہے تو روتا ہوا پہنچتا ہے کہ میں مدینہ آ گیا اپنی قسمت پر رش کر رہا ہوتا ہے اور جو چھوٹ رہا ہوتا ہے مدینہ تب بھی رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے مجھ مدینہ چھوٹ رہا ہے اور مدینے, مدینے... مدینے چھوٹنے, چھوٹنے کا جو غم جو ہے نا سارے دنیا کے غم سب ایک طرف مدینے کے چھوٹنے کے غم میں ایک لذت ہے مدیرے کے غم میں رونے میں بھی ایک لذت ہے جسے یہ غم نصیب ہو جائے جسے یہ غم کی چاشنی نصیب ہو جائے وہ شیر اگر پڑھ لینا نا دل کو جو عقل دے خدا بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو حبیب, حب، حبیب کو حب پال تی وریب, وریب, وریب, وریب, وریب کو پار تھے ہبی ہمارا تازہ ہو گیا ہے بگڑ گئی اب تو نہ رو رہی لکمائے کھلایا کیوں دل کو جو عق دے خدا تیری گلی سجایا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 مر کے مر جیتے ہیں جسل جی, جی کے مرتے مر ہیں جو آتے ہیں مدینہ, آدن مدینہ آدن چھوڑ کے اللہ ہم سب کو بار بار بار بار بار بار حج مکہ مکرمہ مدین منورہ اور عمرہ مبارک کی سعادت عطا فرمائے جب تک جیتے رہے مدینے جاتے رہے مدینے جاتے رہے مدینے جاتے رہے اور جب آخری وقت ہو تو واقعہ مدینے میں ہوں اللہ اور پھر ایسے جائیں ایسے جائیں کہ پھر لوٹ کر کبھی نہ آئے بکی پاک میں مدفن پائیں کہ تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو مدینے میں پاک میں مرنے کی فضیلت ہے اور شفات کی خبری ہے اب یہ تمنا ہونی چاہیے ہم تو یہاں ہمیں یہ سوچنے کا بھی کتنا محلت کتنا موقع ملتا ہے کہ میں مدینے جاؤں میں مدینے جاؤں اور واقعی جب ایک بار آدمی مدینے سے آ جاتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ مدینے جا بھی سکے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے وقت لگتا ہے بعض اوقات بلاوا نہیں آ رہا ہوتا اسباب نہیں ہو رہے ہوتے مطلب بلاوا آ جائے تو پھر تو سب کچھ ہو ہی جاتا ہے تو بس یہ کہ تمنا یہی ہونی چاہیے کہ جب مدینے جائیں وہاں جائیں اور مر جائیں دنیا میں رکھا کیا ہے غموں سے بھری ہوئی اس دنیا میں جب واپس آؤ تو وہی جھنجٹ وہی پریشانیاں آقا کے مدینے میں ہوتے ہیں آقا کے دربار میں ہوتے ہیں نہ دنیا کی جھنجٹ زمانے کا ہوتا ہے گا ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ امیل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے اس وقت مدنی چینل کی سکرین پر اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے الحمد تیل جب سر پہ تیل لگا لیا جائے تو تیل لگانے کے بعد سربند جو سر پر ہے یہ سربند کہلاتا ہے سربند یہ سنت ہے ماشاءاللہ حسن رضا ابن علی رضا سبحان اللہ اور سربند کے اوپر ٹوپی اور ٹوپی پر امامہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے اس سنت پر عمل کرنے کے اللہ کریم ہم سب کو توفیق کا فرمائے امامہ باندھتے باندھتے اپنا رخ قبلی کی طرف کر لیا تو قبلے کی طرف منہ کر کے امامہ باندھنے کا کہا گیا ہے کہ قبلے کی طرف مکر کر کے امامہ شریف باندھنا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں کیا بچے گم قربے مسیحا چھوڑ کر اچھا آج رمضان اور قرآن کے تعلق پر کچھ معروفات پیش کیے تھے جی جی کہ پیارے آقاص صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یوں تو سال بھر ہی معمول تھا مگر رمضان میں بہت کثرت اطلاعت جی فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی اپنی مطلب جو معمولات رمضان ہے اور اس کے علاوہ رمضان کے بعد دیگر جو ایام ہیں ان میں اپنے ٹائم ٹیبل میں کوئی نہ کوئی وقت ضرور ایلوکیٹ کرنا چاہیے تا وقت مقرر ہونے سے آسانی ہو جاتی ہے اس کام کو انجام دینے میں اور توجہ بھی رہتی ہے عموماً بھولتا نہیں ہے تو اور ایک اہم مدنی پھول یہ تھا کہ یعنی قرآن سمجھ کر بھی پڑھا جائے مگر ایک یعنی یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا انداز بیان اس طرح سے کچھ فیشن سا چل نکلا ہے کہ وہ اس انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ گویا تانا مار رہے ہوں کہ جو یعنی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے یا جو پڑھ نہیں پاتے بیچارے دیہاتی لوگ بھی ہو سکتے ہیں پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں جو بیچارے اتنی زیادہ فہم و فراست بھی نہیں رکھتی تو ایک بیانیہ سے اس طرح کا چلتا ہے تو ان, ان نادانوں کو کون سمجھائے اس کے متعلق اگر کوئی آپ مدنی پھول دیں دیکھیں قرآن کریم کا ایک بنیادی مقصد تو اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام کو سمجھنا اس پر عمل کرنا جی ہے جی جی اور اس کے لیے یقیناً تفاسر کا مطالعہ بھی سرات و ہے یہ جی ضروری ہے مزار ہے کہ ہر ایک قرآن کریم کو پورے کا پورا پڑھ سکے اور اس کو صحیح سمجھ سکے یہ ضروری نہیں ہوتا تو ہونا تو چاہیے جو کہ قرآن کریم ہم درست پڑھیں اس کو سمجھیں اس کے ممكن. احکام کو سمجھیں لیکن قرآن کریم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اس کو چھونا بھی عبادت ممكن. ہے اس کو چومنا بھی عبادت ممكن. ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کریم کو چما کرتے تھے ماشاد. اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا عہد ہے میرے رب کا کلام ہے تو قرآن کریم بالکل سمجھ کر پڑھنا چاہیے لیکن اب واقعی تعداد جو نہیں اس کو سمجھ پاتے تو اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے جی جی جی اور صرف صحیح تلاوت کر لے تب بھی اس کو ثواب تو ملے گا نا اور یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا ماشاء اللہ تو اگر بغیر سمجھے بھی درست قرآن پڑھے گا مرحمت تو مرحبا اس کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا نا تو بس میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کریم سے لو لگی رہنی چاہیے قرآن کریم سے تعلق وابستہ رہنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کریم پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں سمجھتے رہیں کالز بھی ہیں تو ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس موقع پر جی دیکھیے آج کے سلسلے کے پہلے کالر اللہ خالی اور کیا وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے میرا نگانے شورا سے یہ عرض ہے کہ ہم رمضان کی فضیلت کو کس طرح پا سکتے اپنی زندگی کو رمضان میں کیسے گزارے کس طرح گزارے تاکہ اس کی فضیلت برکت میں زیادہ سے زیادہ مل سکے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جو تو روٹین کے مطابق زندگی میں پانچوں نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ رمضان میں بھی پڑھنی پڑنی رمضان امارے میں دو اہم خصوصیات آتی ہیں ایک ہوتا ہے دن بھر کا روزہ ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک دوسرا ہے رات عشاء کی نماز کے بعد تراوی تو یہ دو کام تو امپورٹنٹ ہیں ہی جو ہم نے کرنے ہیں کہ بلا اجازت شرعی ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا اور تراوی ہم نے پوری ادا کرنی ہے بھی سکر تراوی ہے تو انشاءاللہ اللہ روزہ رکھنے والے اور رات کے قیام یعنی تراوی پڑھنے والے کے لیے اللہ نے چاہا تو قیامت کے روز اس کے لیے بھرپور انعام کی بشارت اس کو انشاءاللہ نصیب ہوگی تو اس طرح دیگر جو گناہیں اس کو چھوڑے اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے سعادت میں ایک بات پڑی تھی کہ عادت ڈالنے کے لیے نا دن اگر سات مرتبہ اس کو ترک کرے یعنی کوئی چیز کی عادت ہے اور اس کو مزاحمت کرے نفس کے مطابق اس کے خلاف سات مرتبہ اس کو ترک کرے تو اس کو قوت ملتی ہے اس چیز کو چھوڑنے میں اسی طرح کسی اس میں مدامت میں چالیس کا عادت کبھی ملتا ہے تو اب یہ ظاہر ہے کہ رمضان میں تیس دن کا ایک جو مدت ہے اس میں کئی اس طرح کے مواقع مل سکتے ہیں اور جو یعنی عادت اگر کوئی ایسی پڑی ہوئی ہے تو اس کو بریک کرنا ہے یا کسی عادت کو ڈالنا ہے تو یہ اپرچونٹی سے بھی بہت اچھا کسی بھی عادت کو چھوڑنے اور اپنانے کے لیے جو بہت مین فیکٹر میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے گیدرنگ صحبت Hmm. Hmm. اگر آپ بری چیز چھوڑنا چاہتے ہیں مگر برے دوستوں کو نہیں چھوڑ پاتے تو آپ وہ بری چیز چھوڑ نہیں سکیں گے بہت مشکل ہے یہ مطلب خواب ہے آپ صحیح صحیح ہے اگر آپ اچھی چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں مگر اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھ رہے تو آپ وہ اچھی چیز اختیار کر نہیں سکیں گے تھوڑا ٹائم کریں گے اس کے بعد دوبارہ جیسے تھے نا وہیں کے وہیں آ جائیں گے hmm. تو اچھا hmm. بننے کے لیے اچھوں کی صحبت ضروری ہے ماشاءاللہ. جب آپ میں رہیں گے تو بورو کی عادت اختیار ہو جائے گی تو کئیوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں فلاں عدت چھوڑ دوں میں فلاں عدت چھوڑ دوں فلاں برائی چھوڑ دوں لیکن وہ چھوڑنے کا ذہن رکھتے ہیں مگر چھوڑنے کے لیے ان, اس, اس طبقے کو نہیں چھوڑتے جو ان برائی کی طرف انہیں لے کے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک نہیں بہت آپ نے جڑ پکڑی ہے اور اگر جو اس کو مطلب اپنا لے ایڈاپٹ کر لے تو انشاءاللہ فائدہ اپنی آنکھوں سے گا ایک اور ایک اور سندر نہیں ہے کچھ رمضان سنگھ عالمان کلام وغیرہ پڑھے کو لیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمران اتاری ہند کے شہر سورت گجرات خواجدانہ کابینہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ ہمارے نگران کی آمد مرحبا مدنی مذاکرے کی آمد مرحبا بیجان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ عز و جل میرا نگرانی شدہ سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں مساجد فول ہو جاتی ہے مسلمان ٹھٹے مار سمندر کی طرح نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں اور نیک عمل میں بھی بڑھوتری ہو جاتی ہے تو اصل یہ بات کیا ہے کیا شیطان قید ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ پھر جس پر مسلمانوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ عبادت کرنا ہے تو کرنا ہے تو خاص یہ کیا احساس ہوتا ہے کہ جذبہ ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے اس وجہ سے مسجدیں پور ہو جاتی ہیں اس کا خلاصہ فرما دیں جزاکم اللہ خیر سمجھائے کیا بھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سن کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ رمضان مبارک کی رمضان کا یہ کلام رمضان, رمضان ہاں وہی جی جی سنتے رہتے چلو ہوتا ہے عشق محبت ہے ماہر رمضان سے تو یہ کیفیت بھی ہو تو کیا بات ہے مدینے کی الحمدللہ للہ سنت مدری مذاکرے کی طرف آ رہے ہیں اور ابھی سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے ابھی جیسے انہوں نے ہمیں پوچھا کہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد کی کیا وجہ ہے کہ یعنی جذبہ ہے یا قید شیطان کر لیے جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے جی شیطان قید ہو جاتا ہے, جی ہے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں الحمدللہ اور مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ہے رمضان مبارک کا یہ فیضان ہے اس پہ گناہ واقعتن اچھے خاصے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں رکتے ہیں اور نیک کیا کرنے والے لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں آپ دیکھیے مسجد کی طرف رخ بڑھ جاتا ہے جی لوگوں کا میں کہتا ہوں کہ جو ماہ رمضان میں بھی برائی سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوا اور ماہ رمضان میں بھی مسجد کی طرف نہیں آیا اور نیکیاں کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا یہ بڑا محروم انسان محروم ہے محروم بڑا محروم ہے کہ وہ ماہر رمضان کی ان برکتوں کو پانے میں وہ یا ایک طرح سے ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہر رمضان کی خوب خوب خوب خوب برکتیں عطا فرمائے مدری چینل کے ناظرین امبیر سنت الحمد للہ مدری مذاکرے میں تشریف لا چکے ہیں اور ہم آپ کو ہمارے مسجد میں آئے ہوئے موتقفین اسلامی بھائیوں کے جذبات تاثرات وغیرہ بھی دکھاتے ہیں سناتے ہیں اور ملے سنت بھی دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے متقفین اسلام بھائی کیا فرماتے رمضان محبا رمضان رمضان رمضان الحمدللہ میں جو ہے وہ پچھلے پانچ سے چھ سالوں سے احتیاط کر رہا ہوں دس دن کا تو اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے نا ایک مہینے کا اہتاب کروں گا مگر جب میں نے اس چیز کے اوپر زور کیا میں نے کہا دس دن کا تو کرتے آ رہے ہیں سننے مرشید کی بارگاہ میں چلتے ہیں تیس دن کا اہتمام تو گھر والوں سے اجازت مانگی ان لوگوں نے بھی والدین نے بھی جو ہے نا اس چیز کو سراہا اور الحمدللہ انہوں نے اجازت دی اور میں یہاں پہ مرشد کی بارگاہ کے اندر دن کے لیے مدنی چینل دیکھتا رہا ہوں الحمدللہ, گھر میں مدنی چینل دیکھنا اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی ہمارا ذہن دیا کہ تیس دن کا آپ احتکاب کر کے دیکھیں ان اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک مدنی انقلاب آئے گا زندگی میں تلب نہیں ہے پہلی دفعہ میں نکلا ہوں میری والدہ نے مجھے بھیجا اسپیشل بابا جی کے پاس کہ دل کی دنیا بدل کے آؤ پچھلے سال میں نے پچاس روپے روز پر اس اعتقاف کے لیے بی سی ڈالی جو کہ الحمدللہ پرسو پرسوں مجھے حاصل ہوئی اور آج میں نے گھر والوں کو ان کے اخراجات پورے اور ان سے زیادہ طلب کر کے آج میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو اللہ پاک نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری کر دی میں پورے مہینے کے لیے آیا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بابا جان کی زیارت کروں یہاں تیس دن کے لیے احتکاب کے لیے آیا ہوں میں جیسے ہم فضانے مدینہ میں داخل ہوئے الحمدللہ آتے ہی ٹھنڈی اور وہی سچی بات ہے اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے واقعی وہ مدینے والی ہوائیں ہمیں آئیں میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے مرشد کے پاس جاؤں ان کے ہاتھ کے ہاتھوں کو بوسا دوں تاکہ کل روزہ قیامت میں بھی کہوں کہ میں نے بھی میرے سنت سے یاد کی ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا ان سے ملا ہوں ان کی صبح میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آتے ہیں تو یقین کریں بھول جاتے ہیں ہم لوگ گھر کو زندگی میں تیس روزہ تو کیا دس روزہ بھی اتحاف نہیں کیا تھا لیکن آج اللہ پاک نے انیس سال کے بعد یہ میری خواہش پوری کر دی میں یہاں ایک اپنی منت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں تو میں چار سال سے حج کے لیے میں درخواست دے رہا تھا تو وہ بلاوے کا منتظر ہی رہا. میں نے منت مانی کہ اگر مجھے کرم بالا کرم ہو گیا تو میں انشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں تیس دن کا میں کروں گا تو اللہ تعالی نے وہ سن لی اور میرا وہ یہاں آنا قبول ہو گیا تو اللہ نے انشاءاللہ اس طرح میں بس وہ جا رہا ہوں بھی اگر بھی نہیں تو جتنا مرشد کے قریب رہیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں حاصل کریں گے جس کو جس قدر زیادہ موقع ملے وہ مرشید کی صحبت حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہو ولی کی زیارت یہ عبادت ہے عام طور پہ یہاں پہ نابینا اسلام بھائیوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے دیہاتوں میں اسلام بھائی ہوتے ہیں اتنی اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر طرح, ہمیں ہر طرح سے ہمیں جو ہے دی جا رہی ہے انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑوں گا اور اپنی صلاح کر کے جاؤں گا تین چار سال پہلے نیت کی تھی اور اس بار ہاتھ بھی قبول ہو گئی گھر والے تو مانگئے تھے پر وہ جہاں جو کرتا ہوں نا نہ وہ نہیں مان رہے تھے تو اس لیے وہ کام چھوڑ دیا میں نے کہا میں نے جانے جانے تو نوکری تو ملے شا... پھر بھی مل جائے گی پر یہ موقع شاید نہ ملے ہر سال ان اللہ زندگی ہوئی تو اسی طرح آئیں گے اور بابا جان کی زیارت بھی کریں گے اور اتکاف بھی بیٹھیں گے میں نے آج ہی نیت کی ہے کہ ہر سال کا جو ماہر رمضان ہوگا ان اللہ یہاں پر خود بھی اتقاف کروں گا اور اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں کو بھی ان اللہ ساتھ میں لے کر آؤں گا ان اللہ میرا نام وسیم خالد ہے میں اس سے حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں کام میں کرتا ہوں خیات یعنی درزی کا اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے لیکن الحمد للہ بلال بہت عرصے سے کوشش تھی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 خاص کر کے جو پردیسی ہے نا وہ اپنے پیرو مرشے سے جو پیار کرتے ہیں وہاں یہاں بھی سب کرتے ہیں لیکن ہم ہاں اپنے پیرو مرشے سے بہت پیار کرتے ہیں سلو الحبیب میں امیر سنن سے ہی عرض کروں گا یہ جو ابھی ایک اسلامی بھائی نے جو باپا بیان کیا کہ میں سال بھر خرچہ جمع کرتا رہا اور یومیا شاید پچاس روپئے یہ کہہ رہے تھے ڈالتا رہا اور میں گھر والوں کو ان کے اخراجات دے کر میں یہاں آ گیا ہوں یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی قربانی والے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے پورا سال اہتمام کیا ہے کہ ہم نے اگلے سال میں جا کر یہاں پر بیٹھنا ہے اور گھر والوں کو ان کے اخراجات یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ذہن ہے کہ میں جاؤں لیکن گھر والوں کے حقوق اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے جاؤں یہ بہت اچھی سوچ بابا سامنے آئی ماشاءاللہ ہونا یہی چاہیے کہ احتکاف ہو یا کوئی بھی ایسی عبادت ہو جس میں جیسے نفل عبادت مستحد بات نفل عبادت کہ جس میں کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو ہاں جو فرض ہیں اور اس میں بھی حقوق کی رعایت بھی کرنی ہے اور فرض بھی ادا کرنا ہے تو جیسی عبادت ویسی اس میں احتیاطیں اور شریعت کے تقاضے بھی پورے کرنے ماشاء اللہ یہ تاثرات تو مدینہ مدینہ روز کے پچاس روپے ڈال کر بی سی یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو لوگوں سے سوال کر کے کہ ہم کو جانا ہے فلاں کو دیکھنا ہے وہ ٹیک کریں گے آپ کے دعا کریں گے وغیرہ یہ کہہ کر وہ پیسے بٹور کے جو لاتے نا تو یہ جائز نہیں حج کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں گناہ ہے عمرے کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے مدینہ شریف جانے کے لیے جب سوال نہیں کر سکتے تو کراچی باب المدینہ کے لیے کیسے سوال کر سکتے ہیں جب ہم کو ٹکٹ دے دو ہم جائیں گے وہاں تو سوال نہیں کرنا ہے کیا ہے تو ان کو واپس پیسے دے آنا توبہ بھی کر لو اس سے بچیں سوال نہ کریں ماشاء اللہ انہوں نے درس دیا نا کہ میں نے جمع کیا اور ایک تو ان سے بھی دو قدم آگے نکلا میں نوکری چھوڑ کے آ گیا ہوں ان سے اجازت نہیں دے رہا تھا میں نے نوکری چھوڑ دی نوکری پھر مل جائے گی یہ رمضان پھر نہیں ملے گا یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں مل گیا آج دوسری شب آ گئی کل تیسری ملے گی یا دوسری کا دوسرا روزہ ملے گا اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی ضمانت تو نہیں ہے گارنٹی تو نہیں ہے جو صاف لے لیا لے لیا, لیا نکلے گا نہیں نکلے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ماشاء ایک سے ایک وہ ان کے جذبات جو ہے نا مدینہ مدینہ مرکبہ اچھا یہ تیس دن تیس دن بول رہے تو تیس میں یہ ہے کہ بیس کا بھی شبہ ہوتا ہے تو پورے ماہ کا کہ ماہ رمضان کا احتیاط تیس دن کا نہیں ماہ رمضان کا ایک احتکاب ایک ماہ کا مدری کافی یہ کہا کریں ذمہ دار کہتے ہیں تیس دن کا تو وہ بھی تیس دن کا نہ کہیں تیس میں بیس جماعت کا اعلان میں بھی وہ کلی اعلان ہوا تھا کا تو تیس منٹ پھر پوچھا بھائی تیس بیس کیا پتا چلو ساڑھے چھ تو ساڑھے چھ کہنا چاہیے تیس نہیں سوال سوا نو ساڑھے نو پونے دس یہ بھی عوام سمجھتی ہے تیس میں اجتفا پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید بیس ہو اور بیس کہ جمع دی جائے گی تو یہ مسجدوں میں یہ بھی ایک رواج ہے کہ منٹ کی گنتی بتاتے ہیں جیسے پیسے بھی گنتے رہتے ہیں نا منٹیں بھی گنتے رہتے ہیں تو وہ بتائیں جس میں اجتبا نہ ہو عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اب جنہوں نے اعلان کیا وہ تھوڑی ہوتے ہیں اس وقت ضروری نہیں کہ وہ ہو, ان کو پتا چلے مائک جن کے پاس ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اعلان فرما دیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری جانے کے ناظرین ماشاء اللہ ہمارے متقفین اسلامی بھائیوں کے جذبات تاثرات آفس جب وہ ابھی آج انہوں نے نوکری چھوڑی جی اس پر نے توجہ دلائی کہ اب وہ کس طرح کی نوکری تھی یہ وضاحت نہیں کی انہوں نے جیسے اگر یومیہ تھا تو, تو ایک دن پورا ہو گیا دوسرے دن مرضی ہے وہ اس کی نوکری کرے نہ کرے کہیں ہفتہ ہوتا ہے تو ہفتہ پورا ہو گیا تو وہ دوسرے ہفتے کا اجارہ کرے نہ کرے مہینے کا اجارہ تھا مہینہ پورا ہو گیا تو اب اجارہ کرے نہ کرے مرضی کا مالک ہے اسی طرح اگر وہ سال بھر کا اجارہ تھا تو سال بھر کا اجارہ تھا اور ابھی سال بھر پورا نہیں کیا اور وہ فارغ کرنا بھی نہیں چاہ رہا وہ رکھنا چاہتا ہے آپ کو تو اب اجارہ فاسد کرنا فص کرنا اجارہ ختم کرنا ہے میں چاہتا ہوں نوکری چھوڑتا ہوں یہ جائز نہیں ہے اب وہ کس طرح کی نوکری تھی یہ خدا بہتر جانے جو انہوں نے چھوڑ دی اس پر غور کرنے مہینہ مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اور کچھ طے نہیں ہوا تھا کہ کتنے سال کے لیے تو ہر مہینے کی نوکری نوکری کر لی تو مہینہ پورا ہو گیا جہاں مہینے کی تنخواہ تو وہاں مہینہ پورا ہو گیا تو چھٹّی کر سکتا ہے وہ بھی نکال سکتا ہے اس سے بھی کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے کو بے روزگار کر دیا روٹ پہ ڈال دیا نہیں تو یہ ذرا آپ غور فرما لیں کہ اگر خدا نہ نخاستہ گناہ کا کام ہوا ہے اجارہ فسخ کیا ہے وہ ٹائم پورا نہیں ہوا تھا نوکری چھوڑنے کا تو تو آپ اپنے سیٹ سے فون پر رجوع کر کے کوئی ترکیب بنا لیں کہ میری آپ بھلے کٹوتی کر لیں مجھے معاف کر دیں توبہ بھی کریں اگر وہ رکھنا چاہے یا بولے ٹھیک ہے میں نے بھی جارا آپ کو ختم کیا ختم تو کر دیا ہوگا اس نے جب آپ نے کہا میں نہیں آؤں گا تو اب یہ کہ میرا خیال جرم ہوا یہ اس کی توبہ کرنی ہوگی اس, میں اس کو بھی بتا دیں سیٹ کو بھی اور اب یہاں اعلان ہوا نہیں ابھی طے نہیں ہے نا کہ نوکری کون سی تھی بابا اس میں یہ مستور حال ہے ایک دن کا تھا پھر تو مشکل نہیں ہے نیاڑی پر بھی تو کرتے ہیں نا ڈیلی ویز پر جو کام کرتے ہیں یہ ارض یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عرف نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ایک شخص بارہ ماہ کا مثال کے اس نے اگریمنٹ کیا بھی ہوا ہے تو کیا یہ عرف ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اگر اس کو سے جسے اس نے اگریمنٹ کیا ہے اگر وہ اس کو فارغ کرنا چاہے تو ایک ماہ پہلے کا نوٹس یا اگر وہ فارغ ہونا چاہتا ہے اگر وہ ایک ماہ پہلے دے دیتا ہے کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہ ہمارے عرف نہیں ہے اس کا مفتی صاحب آ جائے پھر میرا خل ہے یہ ڈسکس ہونی چاہیے ہاں یہ دار لکھتا ہے سنت سے بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنی تفصیلات بتا کر رہنمائی لے لینی چاہیے یہ نہیں بےچارے وہ گناہ کر کے آئے خدا نا خاصہ میں اس لیے بولتا ہوں یاد کل نہیں چھٹی کر گئے تھے یہ ماشاء اللہ مسائل میں اچھی پکڑ ان کی اصر میں بھی ایک گڑبڑ ہو گئی تھی یار کسی کو بھی توجہ نہیں دی ایک مسئلے پر پھر حاضی اماد کو کسی نے کہا دولت سنت والے نے اور ہم نے وہ بیان کیا لیکن اب کافی لوگ اس بھائی اٹھ چکے تھے یہ پتا نہیں اٹھ کیوں جاتے ہیں دعائیں افطار کے وقت تو لوگ آتے ہیں دعا میں تو ادھر پہلا دن تھا نا کو نہیں پڑا ہوا کچھ تعداد تھی جو اٹھ گئی تھی شاید وضو کرنے جو اثر تا مغرب عام طور پہ وضو عام طور پہ لوگوں کا رہتا ہوگا کیونکہ پانی وغیرہ بھی دن کو نہیں پیتے تو رمضان شریف میں زیادہ چانس ہے تو وہم کی وجہ سے یہ نہیں سمجھے میرا وضو ہے یا نہیں یعنی وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین ہو کہ یہ قسم کھا سکے خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے تو اس وقت تک وضو ہے مثال کے طور پہ پیشاب کر کے آپ اٹھے تو اب یہ کنفرم ہوتا گیا ہے ابھی تو پیشاب کیا ہے تو آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ میرا بزو نہیں ہے اور ویسے آپ بیٹھے اب کچھ یاد نہیں ہے بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی ہے شاید ٹوٹ گیا ہوگا تو شاید سے بزو نہیں ٹوٹتا بزو ہے تو دعا کی گھڑیاں تو انمول گھڑیاں ہوتی ہیں بغیر مجبوری کے اٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی جو کالی پٹی ہے وہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اسی صف پر جگہ مل جائے آپ کو تاکہ وہ ادھر حق تلفی ہوگا ایسی جگہ پر جہاں زیادہ تعداد ہوتی ہے نا بندوں کے حقوق پامال کرنے کا بڑا خطرہ رہتا ہے جیسے کہ اب وہ صفیں ترتیب ہوتی ہوں گی تو بعض لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہوں گے پہلی سف کے لیے دوسری سف کے لیے دھکم پیل بھی کرتے ہوں گے ایسا نہیں کریں دل آزاری ہو سکتی جو پہلے سے بیٹھا ہے ارے اس کا حق ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور اسی جگہ وہ نماز پڑھے بیچارہ وہ اب طاقتور ہے آپ یوں کر کے کونی اڑ اڑ اٹو اٹو کر کے دھکم پیل کر کے گھس گئے اب وہ بیچارہ جو کبھی سے بیٹھا ہوا ہے اس کو پیچھے دھکیل دیا اب اس کا دل تو دکھے گا نا یار انڈر اسٹوڈنٹ خوشی سے جھومے گا تھوڑی کہ بڑی شہادت مندی ہے کہ مجھے دھکا مار دیا ایسا کوت کا مظاہرہ تو کرنا نہیں ہے تو کل بھی عرض کیا تھا میں نے کمزور اللہ کی بارگاہ میں آجز بندے بن کر ہی حاضری دینی اور ہمیشہ آجز ہی کا اپنا وتیرا بنانا ہے مسلمانوں کی دل آزار نہیں کرنی آپ نے بھی بابا وزو ٹوٹنے کے حوالے سے فرمایا تو بعض اوقات بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے یا ٹیک لگا کر اسلام میں سو جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں بھی وزو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا وضو چلا ہے تو میں نے کہا وزاد ہو جائے اور ٹیک لگا کر یعنی اس طرح سویا ہے غافل ہو کر ٹیک لگا کر یعنی اصل اس کا ہے کہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے نا اس پر وہ کنٹرول نہیں رہا ایک دم جیسے جم کر نہیں رہی تو ٹیک اس طرح کا لگایا ہے کہ وہ جگہ اٹھ چکی ہے دیلی ہو گئی ہے تو اصل سونا وضو توڑنے کا سبب نہیں ہے اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا نکل جائے تو پتا نہ چلے تو اس میں گہری نیند اگر اس طرح سویا کہ سورین اٹھے ہوئے تو وزو ٹوٹ جاتا ہے اب یہ نہیں اپنے کھلاس کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ وہ نہیں میرے کو تو گیس کا پرابلم نہیں ہے تو گہری اگر نیند سویا ہے نا تو ٹوٹ جائے گا جیسے لیٹے لیٹر سوتا ہے جب بھی اگرچہ سورین زمین پر ہے لیکن مضبوطی سے وہ جمے ہوئے نہیں ہوتے اب اس طرح بیٹھا ہوا ہے ہائی جہاز کی سیٹیں جیسے پھنس کر بیٹھتے ہیں اب یہ سیٹ ہے جیسے میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں اس میں جم جاتا ہے معاملہ اس میں اگر نیند آ گئی تو اصول کے حساب سے وزو نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ وہ جم ہی ہوئی ہو بس میں بھی جہاں جہاں ایسی سیٹ ہو اور سوفا ہے اور یوں بالکل یوں بیٹھا ہوا ہے اور گہری نیند آ گئی تو ٹوٹ جائے گا کہ وہ سورگ سے وہ اس کی جو ہے نا وہ جام نہیں ہے معاملہ لوز ہو گیا اسی طرح اہلاسد نے لکھا ہے کہ تنور کے کنارے بیٹھا ہوا ہے روٹی بنا تندور اور اس میں اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت بھی اہلاد نے لکھا ہے کہ مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں یعنی جوڑ جو ہے نا یہ ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں بھی اگر گہری نیند سوئے گا تو ٹوٹ جائے گا حالانکہ بیٹھا ہوا ہے وہ جمے نہیں وہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈھیلا پن آ جائے گا نماز کی بھی تمام حیات میں یعنی جیسے سجدہ سجدہ کا مسنون ہے تو تشہد میں کھڑے کھڑے رکو میں اس میں بھی اگر سو گیا تو وزر نہیں ٹوٹے گا مگر جو رکن نیند میں گزرا وہ رکن دوبارہ پڑنا ہوگا جی یہ نماز کے احکام میں تفصیلات موجود ہیں کس حیت پر کس کیفیت میں سول وضو جاتا ہے کس کیفیت میں نہیں جاتا وَاللہ و, تعالیٰ اعلم اعلم و, و اللہ و تعالیٰ علم و رسول اجب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ محمد